نفس باد صبا مشک فشان خواہد شد عالم پیر دیگر بارہ جواں خواہ شد حافظ متائے لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک ہلکا زنجیر میں زباں میں نے اے دلے بیتاب ٹھہر تیرگی ہے کہ امٹتی ہی چلی آتی ہے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبز ہستی دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے رات کا گرم لہو اور بھی بہ جانے دو یہی تاریکی تو ہے غازائے رخسار سحر صبح ہونے ہی کو ہے اے دل بے تاب ٹھہر ابھی زنجیر چھنکتی ہے پسے پردائے ساز مطلق الحکم ہے شرازائے اسباب ابھی ساگر ناب میں آنسو بھی ڈھلک جاتے ہیں لفظش پاب ہے پابندیے آداب ابھی اپنے دیوانوں کو دیوانہ تو بن لینے دو اپنے مہانوں کو مہانہ تو بن لینے دو جل یہ ستوت اسباب بھی اٹھ جائے گی یہ گراں آداب بھی اٹھ جائے گی خاظنجیر چنکتی ہی چنکتی ہی رہے کبھی کبھی یاد میں ابھرتے ہیں نقش ماضی مٹے مٹے سے وہ آزمائش دل و نظر کی وہ قربتیں سی وہ فاصلے سے کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے ساری باتیں لگاؤ کی سی وہ سارے انواں وثال کیسے نگاہو دل کو قرار کیسا نشا تو غم میں کمی کہاں کی وہ جب ملے ہیں تو ان سے ہر بار کی ہے الفت نئے سرے سے بہت گراں ہے یہ تنہا کہیں سبق تر کہیں گوارا وہ درد پنہا کی ساری دنیا رفیق تھی جس کے واسطے سے تم ہی کہو رند و متصب میں ہے آج شب کون فرق ایسا یہ آ بیٹھے ہیں میں قدے میں وہ اٹھ کے آئے ہیں میں قدے سے سیاسی لیڈر کے نام سالحہ سال سے سالحہ سال یہ بیاسترا جکڑے ہوئے ہاتھ رات کے سخت و سیاسینے میں پیوست رہے جس طرح تن کا سمندر سے ہو سرگرم ستیس جس طرح تیتری کو حسار پہ جلغار کرے اور اب رات کے سنگین و سیاسی نے میں اتنے گاؤ ہیں کہ جس سمت نظر جاتی ہے جا بجا نور نے ایک جال سا بن رکھا ہے دور سے صبحوں کی دھڑکن کی صدا آتی ہے تیرا سرمایہ تیری آس یہی ہاتھ تو ہیں اور کچھ بھی تو نہیں پاس یہی ہاتھ تو ہیں تجھ کو منظور نہیں غلبائے ظلمت لیکن تجھ کو منظور ہے یہ ہاتھ قلم ہو جائیں اور مشرق کی کمی گاہ میں دھڑکتا ہوا دن رات کی آہنی میت کے تلے دب جائے میرے ہمدم میرے دوست گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن تیری آنکھوں کی اداسی تیرے سینے کی جلن میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تزلیل کے داغ تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہم دم میرے دوست روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے آپ آبشاروں کے بہاروں کے چمنزاروں کے گیت آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں کیسے مغرور حسینہوں کے برفاپ سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یکلقت بدل جاتے ہیں کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بیک بادائے امر سے دہک جاتا ہے کیسے گلچی کے لیے جھکتی ہے خدشہ گلاب کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے یوں ہی گاتا رہوں گاتا رہوں تیری خاطر گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوہ ہی نہیں نغمہ جر راہ نہیں مونی سو غم خار سہی گیت نشتر تو نہیں مرہم آزار سہی تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا اور یہ صفاق مسیحا میرے قبضے میں نہیں اس جہاں کے کسی زیروح کے قبضے میں نہیں ہم ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا صبح آزادی اگست سینتالیس یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں یہ وہ شہر تو نہیں جس کی یارزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موچ کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفی غمِ دل جوان لو کی پرسرار شاہ راہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے دیارے حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے بہت عزیز تھی لیکن رخے سحر کی لگن بہت کری تھا ہنسی نور کا دامن صبح صبح تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے وسال منزل و غام بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور نشات وصل حلال و عذاب ہجر حرام جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن کسی پہ چارہ ہجران کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگار سبا کدھر کو گئی ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گھرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیداؤ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی لوہ و قلم ہم پرورش لوہ قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے اسباب غم عشق وہم کرتے رہیں گے ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے منظور یہ جی تلخی یہ جی ستم ہم کو گوارہ دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخیے میں سے تزئین در میں حرم کرتے رہیں گے باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا رنگ لبرخ سنم کرتے رہیں گے ایک طرز طوافل ہے سو وہ ان کو مبارک یہ قرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے نہ پوچھ جب سے تیرا انتظار کتنا ہے کہ جن دنوں سے مجھے تیرا انتظار نہیں تیرا عکس ہے ان اجنبی بہاروں میں جو تیرے لب تیرے بازو تیرا کنار نہیں صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں کی ٹھہر ٹھہر کے یہ ہوتا ہے آج دل کو گما وہ ہاتھ ڈھونڈ رہے ہیں بسات محفل میں فلمے. کہ دل کے داغ کہاں ہیں نشست درد کہاں شورش بربت و نئے پہلی آواز اب سی کا امکان اور نہیں پرواز کا مضمون ہو بھی چکا تاروں پہ کمندے پھینک چکے مہتاب پہ شبقوں ہو بھی چکا اب اور کسی فردہ کے لیے ان آنکھوں سے کیا پیما کیجئے کس خواب کے جھوٹے افسوں سے تسکین دل ناداں کیجئے شاعرین لب خوشبوِ دہن اب شوق کا عنواں کوئی نہیں شادابی دل تفریح ہے نظر زیست کا درما کوئی نہیں جینے کے فسانے رہنے دو اب ان میں الجھ کر کیا لیں گے ایک موت کا دھندا باقی ہے جب چاہیں گے نپٹا لیں گے یہ تیرا کفن وہ میرا کفن یہ میری لحد وہ تیری ہے دوسری آواز ہستی کی متائیں بے پایا جاگیر تیری ہے نہ میری ہے اس بزم میں اپنی مشل دل بسمیل ہے تو کیا رخشاں ہے تو کیا یہ بزم چراغاں رہتی ہے اقطاک اگر ویراں ہے تو کیا افسردہ ہیں گر ایام تیرے بدلا نہیں مسل کہ شام و سحر چہرے نہیں موسم گل کے قدم قائم ہے جمال شمس و کمر آباد ہے وادی کا کل و لب شاداب و حسین گلگشت نظر مقصوم ہے لذت درد جگر موجود ہے نعمت دیدائے تر اس دیدائے تر کا شکر کرو اس ذوق نظر کا شکر کرو اس شام و سحر کا شکر کرو ان شمس و کمر کا شکر کرو پہلی آواز گر ہے یہی مسلک شمس و کمر ان شمس و کمر کا کیا ہوگا رانائی شب کا کیا ہوگا انداز سحر کا کیا ہوگا جب خون جگر برفاب بنا جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں اس دیدائے ترک کا کیا ہوگا اس کے نظر کا کیا ہوگا جب شیر کے خیمے راک ہوئے نغموں کی تنابے ٹوٹ گئیں یہ ساس کہاں سر پھوڑیں گے اس کل کے گہر کا کیا ہوگا جب کنج کفس مسکن ٹھہرا اور جیب و غریباں تو کو رسن آئے کہ نہ آئے موسم گل اس درد جگر کا کیا ہوگا دوسری آواز یہ ہاتھ سلامت ہیں جب تک اس خو میں حرارت ہے جب تک اس دل میں صداقت ہے جب تک اس نطق میں طاقت ہے جب تک ان تو کو سلاسل کو ہم تم لائیں گے شورش بربت و نئے وہ شورش جس کے آگے زبوں ہنگامہ تبلو و تبلے تبلِ قیصر آزاد ہیں اپنے فکر و عمل برپور خزینہ ہمت کا ایک عمر ہے اپنی ہر سات امروز ہے اپنا ہر فردہ یہ شام و سحر یہ شمس و کمر یہ اختر و کوقب اپنے ہیں یہ لوہ و قلم یہ تبل و علم یہ مال و حشم سب اپنے ہیں دامن یوسف جاں بیچنے کو آئے تو بے دام بیچ دی اہل مصر تکلف تو دیکھیے انصاف ہے کہ حکم عقوبت سے پیشتر اکبار سوئے دامن یوسف تو دیکھیے پھر حشر کے ساما ہوئے ایوان حوث میں بیٹھے ہیں زل عدل گنے گار کھڑے ہیں ہاں جرم وفا دیکھیے کس کس پہ ہے ثابت وہ سارے خطا کار سردار کھڑے ہیں